جی تو ٹیسٹ آپ لوگوں کے مجھے مل گئے ہوئے ہیں کچھ چیک ہو گئے ہیں کچھ رہ رہے ہیں آج انشاءاللہ میں یہ سارے مکمل کر کے تو آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا ایک آدھے میں نے سینڈ کر بھی دیا ہے رول نمبر ون ابھی بھی میں نے سینڈ کیا ہے باقی بھی انشاءاللہ بھی سبق کے بعد میں کر دوں گا آپ لوگوں کو تو ماشاء اچھے ہیں سب آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ اچھے ہی ہیں ساری ابھی میں نے چیک نہیں کی لیکن جو میں نے دیکھے ہیں یا ایک نظر ماری ہے تو اس میں مجھے جو ہے وہ اچھا نتیجہ نظر آ رہا ہے جی تو آج ہم نے پڑھنا ہے یہ سبق ہشتم پڑھنا استقراء اور تمثیل کا بیان جی استقراء اور تمثیل دیکھیے کسی کلی کی جزئیات میں تمہاری جستجو کے موافق ہر ہر جزئی میں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 تو یہ استقرا کہلاتا ہے جیسے لیکن اس سے پہلے اگر اگرچہ کوئی جزی ایسی بھی ہو اگرچہ کوئی جزئی ایسی بھی ہونا ممکن ہو کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو مثلا جی مثال سے دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی مثلا دہلی دہلی کا رہنے والا ایک کلی ہے اس کی جزیات وہ ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں دہلی کا رہنے والا یہ ایک کلی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک لفظ میں نے بولا دہلی کا رہنے والا صاحب الدلی تو یہ ایک کلی ہے اب اس کے تحت جتنے بھی افراد دہلی میں رہتے ہوں گے وہ سب اس وہ سب اس کی جزیات ہیں زید احمد سب اب کہتے ہیں کہ اس کی جزیات وہ ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں ان میں تم نے اپنی جستجو کے موافق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل ہے اس کے بعد اس کے بعد سے حکم عقل مند ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر کر دیا اور یہ کہا کہ دہلی کے سب رہنے والے عقل ہیں استقرا یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسا بھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو اور اس میں عقل نہ ہو تو استقرع ہم نے کسے کہا کہ کسی کلی کی جزیات کو آپ نے دیکھا اور اس جزیات میں سے آٹھ دس پندرہ بیس بہت ساریوں کو دیکھ کر آپ نے ان ساری ایک خاص بات آپ کو ملی جو کہ مشترک تھی اور وہ ان تمام جزیات میں پائی جاتی تھی تمام سے یہ کے اکثریت میں پائی جاتی تھی یا آپ کی جستجو کے موافق بہت سو میں پائی جاتی تھی تو اس مشترک وصف کو آپ نے اس کلی کے تمام افراد کے ساتھ ہی خاص کر دیا اور کہا کہ سب میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے جیسے انہوں نے مثال دی کہ دہلی کا رہنے والا لاہور کا رہنے والا کراچی کا رہنے والا یہ ایک کلی ہے اس کے ماتحت اس شہر کے رہنے والے تمام افراد اس میں شامل اب آپ نے اس کے دس بیس سو ڈیڑھ سو افراد میں یہ بات پائی کہ سارے اقل مند ہیں تو آپ نے اس کلی کو عمومی طور پر کہہ دیا کہ اس کلی کے سارے ہی افراد اقل مند ہیں تو یہ آپ نے استقرا کیا کہ آپ نے چند ایک کو یا بہت سو کو دیکھ کر یا ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو اس کے افراد اور جزیات کو دیکھ کے نے اس پر ایک حکم لگا دیا اس کلی کے اوپر بحثیت کلی اس پر ایک حکم لگا دیا آپ نے تو یہ آپ کا استقراء ہے استقراء جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ آپ نے اس کے سو فیصد افراد کو نہیں دیکھا اگر لاہور میں رہنے والے ایک کروڑ افراد ہیں تو آپ نے ایک کروڑ کے ایک کروڑ کو چیک نہیں کیا صرف آپ نے اس میں سے سو ڈیڑھ سو یا پانچ ہزار کو دیکھا تو لہذا استقراء جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دے سکتا اس میں امکان ہے کہ کچھ افراد ایسے بھی ہوں جو کہ صاحب عقل نہ ہوں اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جی آگے چلتے ہیں کسی جزئی خاص میں تم نے کوئی بات دیکھی پھر تم نے اس بات کی علت تلاش کی یعنی یہ سوچا کہ یہ بات اس شے خاص میں کیوں ہے اور سوچنے سے تم کو اس کی وجہ علت مل گئی پھر وہی علت ایک دوسری شے میں بھی تم کو ملی تو اس میں بھی تم نے اس بات کو ثابت کر دیا اس کو تمصیل کہتے ہیں تمصیل مثال سے ہے ایک چیز میں آپ نے کوئی کوئی اپنی طرف سے سوچ کر ایک چیز کو ثابت کیا کہ اس کو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے تو وہی بات جب کسی اور میں پائی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ اس میں بھی پائی جاتی تھی لہٰذا اس میں بھی یہ بات ہے تو دونوں کا حکم ایک ہے مثال کے طور پر شراب اس کے اندر تم نے دیکھا کہ یہ حرام ہے ہم نے کہا شراب حرام ہے ٹھیک ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ سوچی آپ نے سوچا سوچا سوچنے سے پتا چلا کہ اس کی وجہ نشہ ہے پھر آپ نے دیکھا کہ یہی نشہ جو ہے یہ بھنگ میں بھی ہے تو وہ بات حرام ہونے والا حکم جو ہے جو آپ نے سوچ سوچ کر لگایا تھا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ نشہ ہے وہی حرام ہونے کا حکم آپ نے بھنگ میں بھی لگا دیا کیونکہ وجہ علت آپ نے سوچنی ہوئی تھی کہ یہ, یہ نشہ ہے تو جب یہ نشہ جہاں جہاں بھی پایا جائے گا چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ بھنگ ہو چاہے وہ ہیروئن ہو چاہے وہ چرس ہو کسی بھی قسم کی کوئی ڈرگ جس کے اندر نشہ پایا جائے گا آپ اس پر حرمت کا حکم لگا دیں گے کیونکہ آپ نے اس کی حرمت کی وجہ جو ہے وہ نشہ ہونا بنائی تھی میں یز نہیں کر رہا کہ یہ آپ نے وجہ صحیح سوچی تھی یا غلط سوچی تھی صرف بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو آپ نے سوچی اور پھر وہی آپ کو ملتی گئی تو اسے کہیں گے تمسیل اب آگے چلتے ہیں اب یہاں چار چیزیں ہوئیں ایک وہ شے جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے اس شے کو اصل اور مقیس علیہ کہتے ہیں اصل تو واضح صلاب سے سمجھ میں آ گیا مقیص علئی کا ترجمہ یوں کر لیں کہ وہ چیز جس کے اوپر قیاس کیا گیا ہو وہی اصل اصل کے اوپر قیاس کر کے باقیوں پر آآ آآ فیصلہ کیا جاتا ہے تو مقیس سالی کا اردو میں ترجمہ بنے گا کہ وہ چیز جس کے اوپر قیاس کیا جائے یعنی اصل تو ماسٹر پیس جسے جی کہہ دیں کہ اس کو دیکھ کر باقیوں پر بھی حکم لگایا جائے تو ایک چیز ہوگئی اصل اور مقیس سالی دوسری وہ بات جو اصل کے اندر موجود ہے اصل کے اندر موجود ہے وہ حکم کہلاتا ہے وہ موجود ہے سے مراد موجود نہ کہیں آپ یوں کہیں کہ وہ چیز جو اصل کا حکم ہے کیونکہ موجود تو نشہ ہے اس کے اندر تو حکم آپ کہہ دیں کہ وہ جو اس کے اس کا حکم ہے وہ حرمت والا ہے تو دوسری چیز ہو گئی حکم اور وہ ہے حرام ہونا تیسری وہ وجہ جو آپ نے سوچی تھی کہ یہ حرام کیوں ہے علت وجہ وہ نشہ ہو گئی اور چوتھی چیز وہ کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں جس کو آپ ملا رہے ہیں مقیس آلیہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ علت اس میں بھی پائی جا رہی ہے چوتھی وہ چیز جس کے اندر آپ نے وہی علت دیکھی جس علت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس پر حکم بھی وہی لگایا جو مقیس عالیہ کا تھا تو وہ چیز ہو اس کو کہتے ہیں مقیس یا فرا اصل ہم نے کہا تھا نا اصل کے مقابلے میں فرا آ گئی مقیس آلیہ کے مقابلے میں مقیس یعنی قیاس کی گئی اور مقیس سالی جس کے اوپر قیاس کی گئی تو اب آپ دیکھ لیجئے اس نیچے نقشے میں مقیس عالیہ یا اصل اس کے ماتحت لکھا ہوا ہے شراب حکم اس کا حرام ہونا ہے علت اس کی نشہ ہے اور مقیس یا فرا کہ جس کے کہ وہ چیز جس میں علت پائی گئی ہے وہی مقیس سال والی وہ نشہ ہے وہ بھنگ کے اندر پایا جا رہا ہے لہٰذا ہم نے اس کا حکم بھی حرام ہونے کا لگا دیا جی آگے چلتے ہیں تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ جو مقیس علیہ کی علت تم نے نکالی ہے ممکن ہے کہ وہ اس حکم کی علت نہ ہو ممکن ہے جی یہ جو علت ہم نے ابھی جو علت نکالی ہے یہ تو ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم بھنگ کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ شراب میں جو علت تھی نشے کی وہ بھنگ میں بھی وہی علت پائی گئی ہے تو یہاں تو چونکہ جو علت ہم نے نکالی ہے وہ علت صحیح نکالی ہے اور وہ شرح سے ثابت بھی ہے اس کی صحیح ہونے کی دلیل جو ہے وہ شرح کے دیگر احکام بھی ہیں لیکن یہ بات ہم کر کے ہر حکم کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی جو بھی علت ہم سوچ کے نکالیں گے تو وہ علت جو ہے وہ صحیح ہوگی اور اس پر ہم باقیوں کو بھی باقیوں کا فیصلہ بھی اس علت کی بنیاد پر کر لیں ایسا ہر جگہ نہیں ہوگا اگر تو ہم نے محض اپنے دماغ سے سوچی ہوئی ہے پھر تو اس میں غلطی کی گنجائش رہے گی ہاں اگر یہ قرآن اور حدیث سے ہی وہ علت ثابت ہو جاتی ہے کہ بھی قرآن نے ہی کہہ دی کہ اس کی علت یہ ہے وجہ ہی بتلا دی یا حدیث میں آپ علیہ صلاحت وسلام نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے علت بیان کر دی اب علت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اس کی علت ہے ہی تو ایسے وقت میں پھر آ, وہ علت جہاں بھی پائی جائے گی تو وہ اس علت کی بنیاد پر حکم جو ہے وہ لگ سکتا ہے میں میں انہیں مثال دی ہے جیسے ایک آدمی نے غصب کیا زبردستی جان بوجھ کر کسی کا مال چرایا ڈاکہ جسے کہتے ہیں اور ایک ہے چوری اب آپ کو خود بھی ویسے حیرانی ہوگی لیکن اصل میں مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے شریعت کے قانون کے تحت لیکن اس چوری کی ایک مقدار ہے کہ اتنی مقدار سے اوپر کی چوری ہو اور جہاں لیکن اتنی ہی مقدار یا اس سے زیادہ کی مقدار اگر غصب کیا ہے پستول دکھا کے مال چھینا ہے تو اس پر شریعت کا حکم ہاتھ کاٹنا نہیں آتا نہیں آتا اب دکھنے میں تو اگر کوئی شخص کہے کہ چوری کے اندر جو علت پائی گئی ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ نے کسی کا مال چھین لیا اس کی اجازت کے بغیر تو وہ خاموشی سے سو رہا تھا وہ گھر میں نہیں تھا اور آپ نے یا وہ اس کا دھیان نہیں تھا آپ نے جیب کاٹ لی تو اس کی مرضی کے بغیر کسی کے مال کو لے لینا جو ہے وہ اس کی علت ہوگی اور یہی علت پائی جا رہی ہے غصب کے اندر ڈاکے کے اندر بھی کہ وہاں بھی آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کا سامان اس کی اجازت کے بغیر اس کا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ علت نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے چوری کی سزا وہ ہاتھ کاٹنا وہ یہ علت نہیں ہے کہ کسی کا سامان آپ نے اس کی رضا کے بغیر اٹھایا اس کے عزم کے بغیر اٹھایا یہ علت صرف یہ علت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علت ہے ہی نہیں صرف یہ علت میں ہی ہے بلکہ چوری کی ہاتھ کاٹنے کی جو علت ہے وہ ہے کہ کسی کا مال محفوظ محفوظ مال تھا اور اس نے اپنی طرف سے اس کی حفاظت بھی کر رکھی تھی اور خفیہ طور سے وہ مال کسی نے اٹھا لیا جی غصب میں چونکہ وہ مال محفوظ تو کسی درجے میں ہے لیکن خفیہ نہیں ہے الل اعلان ہے تو یا سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہوا چوک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے سامنے ایک بیگ رکھا ہوا ہے تو یہ محفوظ نہیں ہے اس سب کے سامنے ہی ہے تو مال محفوظ ہو اور خفیہ بھی ہو خاموشی سے اس نے اٹھایا ہو اصل یہ علت بنتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ یہ علت ہم نے کیسے نکالی ہے آپ اصول فقہ کی کتابوں میں جا کے پڑھیں گے اصول شاشی میں یا تو پڑھ لیا ہوگا آپ نے یا پڑھیں گے ایسے ہی نورال انوار اصول فقہ کی کتابیں بہت ہی دونوں دلچسپ کتابیں ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اصل اصل وجوہات اندر سے کیا نکلتی ہیں اور ہم بعد نظر میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو اس منطق کا جو ہے وہ بہت فائدہ محسوس ہوگا تو قیاس ہر ہر قیاس یا ہر آ, کیا کہنا چاہیے تمصیل جو ہے وہ درست نہیں ہوتی بظاہر دکھنے میں تو نظر آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہونی چاہیے لیکن حقیقت میں اس کی وجہ اور ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ شریعت نے جو بیان کی ہوئی ہوتی ہے مختلف کتب میں مختلف احادیث میں اور بہت سارے مواقعوں پر یا بہت ساری احادیث کے جمع کرنے کے بعد جو اس کا حکم نکالا گیا ہوتا ہے وہ آ, بادیو نظر میں آپ خود اپنی طرف سے اس کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے نہ استقرا نہ ہی تمصیل یقین کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس میں آ, آپ اپنے ذہن سے اگر سوچ کر کوئی فیصلہ کریں تو اس میں غلطی کی کا امکان اور اس کی گنجائش ہوتی ہے جی آگے چلتے ہیں دلیل لمی اور دلیل انی <تصفح> جاننا چاہیے کہ نتیجے کا علم تم کو قیاس کے دو قضیوں کے ماننے سے جو ہوتا ہے یہ حد اوسط کی وجہ سے ہوتا ہے دو قضیے ملاتے ہیں نا ہم تو حد اوسط نکال لیتے ہیں حد اوسط نکال کر پھر ہم جو آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں یہ ہم ایک <coughs> کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی دو قضیوں کے ملانے سے <coughs> بھلے وہ قضیہ حملیہ تھا یا وہ قضیہ شرطیہ تھا <coughs> جی یہ نام بھی ایسے ہی ہیں تو اب حد اوسط آپ نے گرا دی جب حد اوسط گرائی تو دو قیاس آپ نے ملائے اور آپ کو ایک چیز کا نتیجہ معلوم ہو گیا جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہر انسان جاندار ہے ایک قضیہ اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا قضیہ تھا تو جاندار جاندار یہ حد اوسط تھی اس کو گرا دیا تو ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ ہر انسان جسم ہے یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات اس لیے ٹھیک ہے کہ ہمارے دونوں قزیے بھی ٹھیک ہیں ہر انسان جاندار ہے قضیہ ٹھیک ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ قضیہ بھی ٹھیک ہے جب دونوں قزیے ٹھیک ہوئے اور پھر ان کی حد اوسط نکالی تب ہمیں پتا چلا کہ جو تیسرا نتیجہ نکالا ہم نے وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تو آگے چلیے پس معلوم ہوا کہ اکبر جو کہ محمول نتیجہ ہے کا جو اصغر کے لیے ثابت ہونا ان کو معلوم ہوا کہ انسان جاندار ہے جس انسان جسم ہے اس یہ علم اس علم کی علت حد اوسط ہے پھر جیسے ہی حد اوسط تمہارے اس علم کی علت ہے اگر واقع میں بھی اکبر کے لیے اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت بھی یہی ہو اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت بھی یہی ہو دوسرے مانوں میں یوں کہہ لیں قیاس بھی اصل میں یہی ہو تو یہ دلیلے ہے جیسے زمین دھوپ والی ہو رہی ہے میں ایک قیاس بیان کرتا ہوں زمین دھوپ والی ہو رہی ہے ایک قضیہ ہے دوسرا قضیہ میں یہ کہتا ہوں ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں یہ دونوں قیاس میرے یہ دونوں قزیے بالکل ٹھیک ہیں زمین دھوپ والی ہو رہی ہے اور پھر میں اگلی بات کہتا ہوں کہ ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے تو پس زمین روشن ہے یا زمین روشن ہو رہی ہے جو بھی کہہ تو یہ بات ٹھیک ہے دیکھو اس مثال میں جیسے جیسے دھوپ والی ہونے سے تم کو زمین کے روشن ہونے کا علم ہوا اس طرح واقع میں بھی دھوپ والی ہونا روشن ہونے کی علت ہے جب دھوپ ہوگی تو روشنی ہوگی تو دھوپ علت بنتی ہے روشن ہونے کی بات ٹھیک ہے اس میں کہیں کوئی پریشانی والی بات یا غلط قیاس نہیں ہے لیکن اس کے برعکس چلیے اگر اگر حد اوسط تمہارے علم میں علم ہی کی علت ہو اگر حد اوسط صرف تمہارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو تو دلیل انی ہے جیسے یوں کہیں کہ زمین روشن ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے زمین روشن ہے اگلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا اگلا قضیہ ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے یہ غلط ہے ہر روشن شے دھوپ والی تو نہیں ہوتی روشن روشنی تو جو ہے وہ بلب سے بھی ہو سکتی ہے بلکہ اس کے برعکس ہے کہ ہر دھوپ والی چیز روشن ہوتی ہے یعنی روشنی جو ہے یہ دھوپ کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے لیکن دھوپ روشنی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں دھوپ اس لیے ہے کہ روشنی ہو گئی تھی تو علت روشنی کی دھوپ بنے گی نہ کہ دھوپ علت بنے نہ کہ روشنی علت بنے دھوپ کی تو ہم نے اب ان دو کیسوں سے ان دو قزیوں سے آپ نتیجہ کیا نکالیں گے اگر آپ کہتے ہیں ایک قضیہ یہ کہ زمین روشن ہے دوسرا ہر روشن شاید دھوپ ہے روشن روشن کو نکال دیں تو بن جائے گا زمین دھوپ والی ہے اب ٹھیک ہے زمین دھوپ والی ہے اس میں بات تو ٹھیک ہو گئی لیکن ہم نے جو حد اوسط جوڑ کر جو اس کا ہم نے جواب نکالا ہے وہ ایک قیاس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا ایک قضیہ کہہ لیں ایک قضیہ ٹھیک تھا دوسرا قضیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو دیکھو اس مثال میں زمین کی روشنی سے تم کو اس کے دھوپ والی ہونے کا علم ہوا حالانکہ واقعے میں کیا ہے دھوپ والے ہونے کی علت روشنی نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے تو ایسی دلیل یا ایسا قضیہ جس میں حد اوسط کے گرانے سے آپ نے اپنا نتیجہ تو نکال لیا لیکن اس کا جو ایک قیاس تھا یا ایک قضیہ تھا وہ قضیہ ہی ٹھیک نہ تھا جب وہ قضیہ ہی ٹھیک نہ تھا تو آپ نے حد اوسط تو گرا دی لیکن نتیجہ آپ نے پھر اس سے جو آپ کو نتیجہ نکلا یا جو آپ نے دلیل نکالی وہ صحیح اور درست نہ تھی ایسی صورت کو دلیل انی کہتے ہیں تو اگر واقع میں بھی اکبر کے لیے اصغر ثابت ہونے کی علت یہی ہو تو پھر دلیل لمبی اور اگر واقع میں اکبر کے لیے اصغر جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ اس کی حقیقت میں علت نہیں بن رہی تو پھر یہ دلیل انی ہوگی تو اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جب بھی آپ کو آگے جا کر پتا چلے گا کہ آپ کسی نے آپ کے کسی نے قیاس نکالا اور یہ قیاس بہت عام پائے جاتے ہیں اکثر ہمارے ہر گفتگو میں گلی محلے کی گفتگو میں ہر شخص جو ہے وہ آج کل دین کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اپنی طرف سے نتائج اور اپنی طرف سے قیاس اور اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ علت بھی نکالی جاتی ہے حکم بھی لگائے جاتے ہیں تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دلیل لمی ہے اور یہ دلیل انی ہے اور اس کی پھر آپ وجہ بھی بیان کر دیں گے کہ ان, انی اس لیے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے اس کی علت سوچی ہے اور جو آپ نے قزیا بنا کر پیش کی ہے حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے تو اگرچہ یہ اور بات ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ دلیلیں انی ہے تو وہ شاید آپ کی پہلے شکل کو دیکھیں گے کہ امی اور لمی پہلے ہوتا کیا وہ سمجھائیں تو پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ غلط اور صحیح کیا ہے لیکن جو ہے وہ آپ بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم منطق پڑھنے کے بعد آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دلیل جو ہے وہ دلیلیں انی ہے چلیں آپ کو میں ایک دلیل بتاتا ہوں دلیل یہ ہے ایک کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا مروجہ مروجہ ایک ایک طرز کلام طرز تخاتب یا ایک عمومی گفتگو ایک شخص جو ہے وہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے اور اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی کوئی کوئی غلط حرکت کوئی اس سے جھوٹ بول گیا یا اس نے کوئی اور غلط کام کر دیا اب اب کیا ہے یا ایک خاتون ہے برقے پردے میں ہے اور اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو کہ مناسب نہیں تھی اب دلیل انی کیا ہے دلیل انی ہے یہ ہے عام طور معاشرے کا رویہ ہے وہ کہ دیکھو جی داڑھی والا آدمی اس نے ایسا کر دیا دیکھو جی برکے والی خاتون اس نے ایسا کر دیا اب لوگوں کا فوراً ذہن کیا جاتا ہے کہ جی اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے داڑھی جو ہے وہ اس, اس, اس, اس کو اس چیز سے روک دے گی قلت یہ بنے گا داڑھی ہے تو داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ گیا آپ کے پاس کہ آپ کوئی غلط کام اب نہیں کر سکتے <laughs> وہ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا <laughs> پرانے وقتوں کا سنا ہوا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے بابا جی داڑھی والے وہ سائیکل پر جاتے جاتے ایک خاتون سے جا ٹکرا تو خاتون نے مڑ کے کہا کہ بھائی آپ کو خیال نہیں آتا آپ نے جو ہے وہ مجھے لگا دی ٹکر مار دی تو وہ بابا جی بولے کہ جی ہاں نہیں اس نے کہا کہ داڑھی رکھ کے ایسے کام کرتے ہو اس نے کہا جی داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے جی ہو <laughs> گئی تو وہ اب اس میں میری داڑھی کا کیا قصور ہے تو خیر یہ لطیفے کی حد تک بات لیکن ایک عمومی معاشرے کا ایک رواج جو ہے ایک رویہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی غلط کام کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ اس کی اس کا اس کا ذاتی فعل نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے بلکہ قصور جو ہے وہ اس کے کسی دوسرے دینی فعل پر آ جائے تو اب کیا ہم اس سے نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جس نے کہا جی داڑھی والے نے ایسا کام کیا یا برکے والی نے ایسا کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی وہ کام غلطی سے یا جان بوجھ کے سرزد ہونے لگے تو پہلے وہ داڑھی ختم کرے یا وہ برکا چھوڑے اور پھر وہ کام کر لے تو اب آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ دلیل ان ہے انہی غلط ہے کہ بھئی یہ تو اس کا ایک ذاتی فیل ہے اس کا کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنا یا نمازی آدمی ہے اور پھر وہ آ... مثال کے طور پر سود کھاتا ہے وہ حرام آ, آ, نوکری میں ملوث ہے رشوت لیتا ہے مثال کے طور پر تو ہم سب کہتے ہیں دیکھو جی بڑا حاجی نمازی پرہیز گاری بنا پھرتا ہے اور وہاں تو وہ اس دفتر میں بیٹھا تو رشوت رشوت مانگ رہے ہیں نہیں یہ دلیل انی ہے وہ اس کی نماز اس کی اپنی وہ اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہم کسی کی نماز کو کوئی سرٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے بالکل بھی نہیں ایک فیصد بھی نہیں نہ ہی ہمیں یہ کہنا چاہیے انسان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں نمازی آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو حضور نے خود فرمایا حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے مومن اور بہت ساری چیزیں سنائیں یہ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں پھر فرمایا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جھوٹ بولا تو وہ مومن نہیں رہے گا ایک ویسی ایک اس کی بہت بڑی ایک بتائی کہ جھوٹ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ مطلب اگر بولے گا تو پھر مومن کہنا اس کے لیے ایک بہت مشکل کام ہو جائے گا تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ جیسے ہم کہتے ہیں لا ایمانہ لم امانت اللہ کہ جس جو جو امانت دار نہیں اس اس کا ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا اگر کسی نے کسی کے پیسے کی جو ہے وہ امانت میں خیانت کر لی تو اب وہ جو ہے وہ اب وہ ایمان سے نکل گیا کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ لا ایمانہ نہیں یہ بھی دلیل انی بن جائے گی کہ آپ نے ایمان کا مطلب ہی غلط لیا کہ لا ایمانہ کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو دارا اسلام سے خارج کر دیں تو اس طرح کے بے شمار انیات ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا غور و فکر کر کے کسی بات کا فیصلہ نہ کرنا ہے بلکہ اپنے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور جی سب کے لیے ہی ضروری ہے ہر ایک جو ہے وہ اس کا محتاج ہے اور نہ ہی یہ بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی میں تو یہ کام کرتا نہیں تو یہ بھی کیوں کروں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دین کے کسی نہ کسی عمل پر کوشش کر کے عمل پیرا ہیں اب کوئی شیطان دل میں یہ بس بسا ڈال دے یا لوگوں کے بہکاوے میں اور لوگوں کے تعلن و تشریح میں آ کر کوئی یہ کہنا شروع کر دے یا یہ سوچ لے کہ میں اتنے برے برے کام تو میں کرتا ہوں جھوٹ میں بولتا ہوں حسد عیبت چگلی میرے اندر ہے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا میں ہوں گالی بھی میں دیتا ہوں پھر میں کس منہ سے جا کے نماز پڑھوں چلو چھوڑو جب ٹھیک ہوں گا تو پھر جا کے نماز بھی پڑھنا شروع کریں گے یہ بھی ایک شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ اور یہ لوگوں کی بہکاب دین کے جس بھی شعبے میں جس بھی عمل جز کے اندر آپ کی آپ کا عمل جاری ہے کو تو کم از کرتے ہی رہیے اور باقی چیزوں پر آنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ دوسرے گناہوں یا دوسرے کمزوریوں کی وجہ سے اس کو بھی بندہ چھوڑ دے کہ میں یہ تو کرتا نہیں تو یہ بھی ابھی نہیں کرتا ایک ہی دفعہ کروں گا سب سارا کروں گا تو یہ بات غلط ہے اور نہ ہی معاشرے کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی تھوڑے بہت دین پر عمل پیرا ہے تو مایوس ہو کہ وہ بھی چھوڑ دے اور روکے کہ جب تک میں پورا حجی نمازی پرہیزگاری نہیں بن جاتا اس وقت تک میں تو یہ نہ کروں ہاں دوسری طرف یہ بات ضرور ہے کہ جو دین والے ہیں جن کے ساتھ دین کی نسبت ہے کیونکہ داڑھی ٹوپی اور برقع پردہ یہ ایک شاعر میں سے ہیں ان کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے بھلے حقیقت میں ہو یا نہ ہو اور نہ ہی یہ کرائیٹریہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی کسوٹی اور یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی داڑھی والا ہے تو یہ بہت دیندار بھی ہوگا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو اب ہم نے بنا لیا ہے اور وہ اتنا بن چکا ہے معاشرے میں اور اتنا اس کا ایک آ, پروپاگنڈا ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ لازم ملزوم بن گیا ہے چونکہ اب جیسے کہ میں اس کے دلیل ان نہیں ہے لیکن اب اگر بن ہی گیا ہے تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے وابستہ ہیں جو دین کے کسی بھی ظاہری عمل کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں برکے پردے میں ہیں ٹوپی میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس لوگوں کو اس وجہ سے ایسے ایسی حرکات سے پرہیز کریں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ دین سے متنفر ہوں اگرچہ اگر کوئی ہوگا تو وجہ یہ نہیں ہوگا نہیں اس کا قصور سمجھا جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال سے دور رہے تاکہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور نہ ہوں اور یہ کسی کی دوری کا ذریعہ نہ بنے ہمارا ایک ہی رہ گیا ہے. ہے ختم ہو جائے گا اور آپ اس دوسرے حصے کی جی تیاری شروع کر دیجیے ٹیسٹ کا ریزلٹ میں امید ہے کہ آج ہی آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا رول نمبر ایک کا ہو گیا ہے ٹیسٹ ہے وہ میں نے ان کو ای میل واپس بھی سینڈ کر دی ہے وہ چیک کر لیں اور باقی رول نمبر بھی انشاءاللہ میں ایک دو دن ایک آج ہی امید ہے کہ میں ٹیسٹ چیک کر کے تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہی سینڈ کر دوں گا لیکن ماشاء اللہ میں نے دیکھے ہیں ایک نظر تو میں نے سب کے ہی ٹیسٹ پر ڈال لی تھی چیک پوری طرح سے نہیں کیا تھا لیکن ماشاء اللہ اچھے ہیں آپ لوگوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے توفیق دے اور دوسرا جو پورشن ہے دوسرا حصہ اس کی بھی تیاری شروع کر دیں اور یہ ہفتہ جو گزر رہا ہے اس کے بعد اگلے ہفتے میں اس کا بھی ٹیسٹ دے دیں اچھا رول نمبر ایک آپ کا ہے جی ٹھیک ہے آپ اپنی ای میل چیک کر لیں آپ کو میں نے سینڈ کر دیا ہے اپریل کے فرسٹ ہفتے میں المسیغ کا بھی ٹیسٹ ہوگا اچھا چلیں پھر آپ لوگ بتا دیجئے جو جو وقت آپ لوگوں کو مناسب لگے سیکنڈ ویک میں کر لیں دوسرے ہفتے میں کر لیں اپریل کے یا جو بھی مسئلہ کے وقت تو آپ کے پاس بہت ہے کتاب چھوٹی سی ہی ہے اس کے بھی اگر دو حصے کرنے لیں دوسرے حصے کے دو حصے کر لیں اگر مشکل لگ رہا ہو اگر ایک حصے سے کرنا ہے تو کر لیں آپس میں مشورہ کر کے پھر بتا دیجئے گا مجھے ٹھیک ہے اور کوئی بات پوچھنے والی ہو چلیں پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی جی تو اس وقت تک کے لیے پھر اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ